السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفائے والصلاۃ والسلام علی مللا نبی بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افات تمعون اي يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله صد اللہ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہود کے دلوں کی سختی بیان کی ہے اور اب اس آیت میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو مخاطب ہیں مسلمانوں سے یہ خطاب فرما رہے ہیں کہ وہ اتنے سخت ہیں ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں لیکن اب بھی تم ان سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے ان کے آباء و اجداد کی تاریخ یہ ہے کہ تورات سنتے تھے اچھی طرح سمجھتے تھے پھر تورات کو بدل دیتے تھے حلال کو حرام حرام کو حلال کر دیتے تھے ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں فب نقدیا یو ہر کہ ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے دل سخت کر دیے وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے پھیر دیتے تھے اپنے سے باتیں بناتے اور کہتے کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے ان کی یہ عادتیں ہیں اور تم امید رکھتے ہو ان سے کہ یہ ایمان لے آئیں گے یہ تو اتنے بے خوف ہیں یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تب کہتے ہیں آمنہ ہم بھی ایمان لائے لیکن جب یہ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تب ایک دوسرے سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو باتیں تمہیں معلوم ہیں تورات کے ذریعے انجیل کے ذریعے جو باتیں تمہیں معلوم ہیں وہ باتیں انہیں نہ بتایا کرو مسلمانوں کو نہ بتایا کرو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم وہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ اور مسلمان قیامت والے دن اللہ کے سامنے تم سے لڑائی کر سکے تم پہ حجت قائم کر دیں کہ اللہ ان کو تو سب پتا تھا اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما و ما میں تو وہ ذات ہوں جو ہر پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہوں اور ظاہر کو بھی جانتا ہوں فرمایا آفات کیا تم امید رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے لکم تمہارے لیے وکا دکان فری کم من ایک گرو ان میں سے یس وہ سنتے تھے کلام اللہ اللہ کا کلام سما پھر یو ہر اس کو بدل دیتے تھے بعد ما اس کلام کو سمجھ لینے کے بعد سم یحرفونہو پھر اسے بدل دیتے تھے م بعدی بات ما قلوہو اس کو سمجھنے کے سمجھ بھی آ جاتے تھی جان بوجھ کے بدلتے تھے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے تھے ان کو پتا تھا یہ بات گناہ ہے وَإِذَا اور جب لَقُو وہ ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے تو قَالُو کہتے ہیں آمننا ہم بھی ایمان لائے وَإِذَا اور جب خَلَا الاتا ہوتا ہے بازوہم ان کا باز الی بازن باز کی طرف قالو تو وہ کہتے ہیں اتو حدیسو نہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے بما جو فاتح اللہ کھول دیا ہے اللہ نے علیکم تم پر جو باتیں اللہ نے تمہیں بتائی ہیں وہ ان سے کیوں جا کے بتاتے ان کو کیوں جا کے بتاتے ہو کیوں ان سے وہ باتیں کرتے ہو ليو حاجو کو تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر بہی اس کی وجہ سے اندر رب تمہارے رب کے پاس افلا تارک کیا پھر نہیں تم سمجھتے اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمونا کیا اور نہیں وہ جانتے ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما رونا جو وہ چھپاتے ہیں وما مایولی اور وہ ظاہر کرتے ہیں وہ جو بھی چھپاتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں میں تو سب کچھ جانتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی عادات سے بچا کے رکھے قرآن حدیث پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین